آٹھیں رات جب آٹھویں رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک ایک وقت بادشاہ جوان نے بادشاہ سے کہا کہ جب میں نے غلام پر وار کیا کہ اس کا سر دھڑ سے الگ ہو جائے تو اس کی نرخسی بھی نہیں کٹی بلکہ میں اس گلے کی ہڈی اور کھال اور گوشت میں سمجھا کہ وہ مر گیا لیکن وہ زور زور سے کراہنے لگا اتنے میں میری بہن نے نیند میں کروٹ بدلی تو میں الٹے پاؤں پھرا اور تلوار کو اپنی جگہ چھوڑ کر شہر میں آیا اور میں داخل ہوا اور اپنے بستر پر صبح تک سو گیا اب میری چچیری بہن واپس آئی اور اس نے مجھے جگایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے اپنے بال کاٹ ڈالے ہیں اور سوک کے کپڑوں میں ہیں اس نے مجھ سے کہا کہ اے چچیرے بھائی میرے اس فیل کو برا مت مان مجھے خبر ملی ہے کہ میری ماں فوت ہو گئی اور باپ جہاد میں مارا گیا اور ایک بھائی کو بچھو نے کاٹ لیا اور دوسرا لڑائی میں مارا گیا اب میرا فرض ہے کہ رو اور سوک کروں یہ سن کر میں چپ ہو گیا اور اسے کہا کہ جو تیرا جی چاہے کر میں تیری مرضی کے خلاف کچھ نہیں چاہتا اس نے پورے ایک سال سوگ کیا اور رونے دھونے میں گزارا. سال گزرنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ محل کے اندر ایک گمبد نما مقبرہ بنواؤں اور اسے اپنے سہاگ کے لیے مخصوص کر دوں اور اس کا نام بیت الحزان رکھوں میں نے کہا کہ جو تیرا جی چاہے کر اس نے سوگ کے لیے ایک بارہ دری بنوائی اور اس کے بیچ میں ایک گمبد اور قبر نما ایک متفن پھر اس غلام کو لا کر اس نے وہاں رکھا اس میں جان تو تھی لیکن اس سے اسے کوئی فائدہ نہ پہنچ سکتا تھا ہاں وہ شراب پیتا تھا اور جس روز سے اسے زخم لگا تھا اس کی زبان بند ہو گئی مگر موت نہ آئی وہ ہر صبح و شام اس کے پاس جاتی اور گنبد کے اندر اس پر نالا جاری کرتی اور اسے دن رات شراب اور مقوی یخنیاں پینے کو دیتی یہی حالت تھی کہ دوسرا سال آ پہنچا میں اپنے آپ کو بہت روکے ہوئے رکھتا تھا مگر اس کی طرف کوئی التفات نہ تھا ایک روز میں اس کے بے جانے بوجھے وہاں پہنچ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ رو رو کر کہہ رہی ہے کہ تو میری آنکھوں سے کیوں اوٹ ہے اے میرے دل کے سکون میرے ساتھ باتیں کر اے میری جان بول اے میرے پیارے جب وہ اپنی باتیں ختم کر چکی تو میں نے اس سے کہا کہ اے چچیری بہن اب سوک کافی ہو چکا زیادہ رونا دھونا سود ہے اب جو کچھ باقی رہ گیا ہے اس سے فائدہ اٹھا اس نے کہا کہ تو میری باتوں میں دخل اندازی مت کر اگر تو نہ مانے گا تو میں فوراً جان دے دوں گی یہ سن کر میں چپ ہو گیا اور اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا وہ اور ایک سال گریا زاری اور سوگ میں رہی تیسرے سال کے بعد میں پھر ایک روز اس کے پاس گیا اور مجھے کسی اور بات سے سخت پریشانی تھی اور اس نے بہت طول کھینچا تھا میں نے دیکھا کہ وہ گمبت کے اندر قبر کے ایک پہلو میں بیٹھی ہوئی یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے آکا تم مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا اے میرے آکا آخر تُو مجھے جواب کیوں نہیں دیتا پھر اس نے یہ شیر پڑھے آئے قبر اے قبر کیا اس کی خوبیوں پر پردہ پڑ گیا ہے یا اس کا چہرہ جو تیرے لیے روشنی کا باعث تھا نہیں رہا اے قبر تُو میرے لیے نہ زمین ہے نہ آسمان تو پھر تیرے اندر سورج اور چاند کہاں سے جمع ہو سکتے ہیں جب میں نے اس کی باتیں اور اشار سنے تو میرا غصہ اور بھی بڑھ گیا اور میں نے کہا کہ یہ سوگ آخر کب تک رہے گا پھر میں نے یہ اشار پڑھے، اے قبر، اے قبر کیا اس کی بےہودہ باتیں ختم ہو گئیں یا اس کا گندہ چہرہ جو تیری روشنی کا باعث تھا نہ رہا، اے قبر، تو نہ ہاؤز ہے اور نہ دیکھتی تو پھر تیرے اندر کوڑا کرکٹ کیوں کر جمع ہو سکتا ہے، جب اس نے میری باتیں سنی تو اچھل پڑی اور کہنے لگی کہ تو ہو تجھ پر، اے کتے، تو کیا تو نے ہی یہ کام کیا اور میرے دلی معشوق کو زخمی کیا اور مجھے اور اس کی جوانی کو برباد کر دیا؟ تین سال ہوئے کہ نہ وہ مرتا ہے نہ جیتا میں نے جواب دیا کہ اے ناپاک رنڈی اور اے گندی عورت اور کرائے کے غلاموں کی آشنا ہاں میں نے ہی یہ کیا ہے یہ کہہ کر میں نے تلوار پر ہاتھ مار کر اسے کھینچ لیا اور اس کی طرف لپکا کہ اس کا کام تمام کر دوں جب اس نے میری باتیں سنی اور دیکھا کہ میں اس کے قتل پر کمر بستا ہوں تو وہ ہنسی اور کہنے لگی کہ چل ہٹ جو کچھ ہو چکا ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتا اور نہ مردے دوبارہ زندہ ہوتے ہیں लेकिन जिसने मेरे साथ ये बुरा सुलूक किया है उस पर मेरा भी जोर चलता है और मेरे दिल में उसकी तरफ से वो आग भड़क रही है जो कभी बुझ नहीं सकती और ऐसे शोले निकल रहे हैं जो छुप नहीं सकते यह कह कहकर वो दोनों पाओ पर सीधी खड़ी हो गई और कुछ पढ़ने लगी जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आया और कहा कि मेरे जादू से आधा पत्थर हो जा और आधा इंसान और मेरी यह हालत हो गई जिसे तू देख रहा है अब मैं उठ बैठ नहीं सकता न जिंदा हूं न मुर्दा جب میری یہ حالت ہو گئی تو اس نے شہر اور, اس کے تمام گلی اور باغوں پر بھی جادو کیا ہمارے شہر میں چار قومی آباد تھیں مسلمان عیسائی یہودی اور آتش پرست اس نے ان سب کو مچھلی بنا دیا مسلمانوں کو سفید آتش پرستوں کو سرخ عیسائیوں کو نیلا اور یہودیوں کو پیلا اور چاروں جزیروں کو تالاب کے آس پاس چار پہاڑ بنا دیا اب وہ ہر روز مجھے ستاتی اور سو کوڑے مارتی ہے یہاں تک کہ میں لہو لہان ہو جاتا ہوں پھر وہ میرے کاندھے کھرشتی اور یہ اونی کپڑے جو تو اوپر کے بدن پر دیکھ رہا ہے پہناتی اور اس کے اوپر یہ قیمتی آبار ڈال دیتی ہے یہ کہہ کر وہ جوان رونے لگا کہتے ہیں کہ اب بادشاہ جوان کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے نوجوان تو نے میرا غم دوبالا کر دیا بعد اس کے کہ تجھے دیکھ کر میرا غم دور ہو گیا تھا لیکن آخر وہ عورت کہاں ہے اور کہاں ہے وہ متفن جس میں غلام ہے جوان نے کہا کہ غلام متفن میں اس گمبد کے نیچے پڑا ہے جو میرے دروازے کے سامنے فلاں میں واقع ہے عورت سورج نکلنے سے پہلے میرے پاس آتی ہے اور میرے کپڑے اتار کر اتنے زور سے سو کوڑے مارتی ہے کہ میں رونے اور چلانے لگتا ہوں میں اتنا بھی نہیں ہل سکتا کہ اپنے آپ کو بچاؤں مجھے مار پیٹ کر وہ غلام کے پاس جاتی اور اسے شراب اور یخنی پینے کے لیے دیتی ہے اب کل تڑکے وہ پھر آئے گی کہا کہ اے جوان میں تیرے ساتھ ایسی بھلائی کروں گا جسے لوگ ایک دوسرے سے بیان کریں گے اور جس کا ذکر قیامت تک تاریخ کی کتابوں میں ہوتا رہے گا اب بادشاہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا یہاں تک کہ رات ہو گئی اور دونوں سو گئے صبح سویرے بادشاہ جاگا اور اس نے اوپر کے کپڑے اتار دیے اور تلوار کھینچ کر اس جگہ پہنچا جہاں غلام تھا اس نے دیکھا کہ وہاں چراغ اور قندیلے اور اتریات اور روغن رکھے ہیں اس نے غلام کو ادھر ادھر تلاش کیا اور اس کے پاس پہنچ کر ایک وار میں اس کا کام تمام کر دیا پھر اسے اپنی پیٹھ پر لادا اور لے جا کر ایک کنویں میں ڈال دیا جو اسی محل کے اندر تھا پھر وہ وہیں واپس آیا اور غلام کے کپڑے پہن کر قبر کے اندر لیٹ گیا اور ننگی تلوار اپنے برابر رکھ لی تھوڑی دیر کے بعد وہ حرام زادی جادوگرنی آئی اور آتے کے ساتھ اپنے چچیرے بھائی کے کپڑے اتارے اور کوڑا لے کر اسے مارنا شروع کیا اس نے کہا کہ آہ میری بہن کیا میری موجودہ مصیبت کافی نہیں ہے اے بہن میرے حال پہ رحم کھا اس نے کہا کہ ہاں جس طرح تو نے میرے اوپر رحم کھا کر میرے معشوق کو زندہ رکھا ہے جب وہ کوڑے مارتے مارتے تھک گئی اور اس کے تمام جسم سے خون بہنے لگا تو اس نے اسے اونی کپڑے پہنائے اور ان کے اوپر سے ابا پھر وہ شراب کا جام اور یخنی کا پیالہ لے کر غلام کے پاس گئی اور گمبد میں داخل ہو کر رونے پیٹنے لگی کہ اے میرے آکا کچھ تو کہ اور باتیں کر بادشاہ نے زبان مروڑ کر دھیمی آواز سے حبشیوں کے لہجے میں کہا کہ آہ لا العظیم عورت نے جب اسے بات کرتے سنا خوشی کے چلا اٹھی اور بے ہوش ہو گئی جب اسے ذرا ہوش آیا تو اس نے کہا کہ واقعی تو تندرست ہو گیا ہے بادشاہ نے اپنی آواز اور زیادہ دھیمی کر کے کہا کیا کہ حرام زادی کیا تو اس قابل ہے کہ میں تج سے بات کروں عورت نے کہا کہ کیوں اس نے جواب دیا کہ اس لیے کہ تو دن بھر اپنے شوہر کو ستاتی ہے اور وہ واویلا کرتا اور میری نیند رات سے صبح تک حرام کر دیتا ہے وہ روتا پیٹتا اور مجھے اور تجھے کوستا ہے اس سے مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے اگر یہ نہ ہوتا تو میں کب کا تندرست ہو چکا ہوتا اسی لیے میں اس سے بولتا بھی نہیں اس نے کہا کہ اگر تیری مرضی ہے تو میں اسے ابھی اچھا کیے دیتی ہوں بادشاہ نے کہا کہ ہاں اسے اچھا کر دے تاکہ مجھے آرام ملے اس نے کہا کہ بسر چشم اور اورٹھ کھڑی ہوئی اور گمبد سے نکل کر محل میں گئی اور ایک پیالے میں پانی بھر کر اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا پانی کھولنے لگا اور اس پر بلبلے اٹھنے لگے اور ہانڈی کی طرح جوش آنے لگا اس پانی میں سے اس نے اپنے شوہر پر کچھ چھڑکا اور کہنے لگی کہ اگر تو میرے جادو اور فریب کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے تو اس صورت کو بدل کر اپنی اصلی صورت اختیار کر لے اس نے یہ کہا ہی تھا کہ جوان کو حرکت ہوئی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اپنے آپ کو تندرست پا کر وہ پھولا نہ سمایا اور کہا کہ اشہد اللہ, اللہ عورت نے قتل کر ڈالوں گی یہ کہہ کر اس نے شوہر کو بہت ڈانٹا ڈپٹا اور وہ چلا گیا عورت گمبت کے اندر آئی اور کہنے لگی کہ اے میرے آقا باہر نکل تاکہ میں تیرا دیدار کروں بادشاہ نے دھیمی آواز میں اس سے کہا کہ جو کچھ تون نے کیا ہے اس سے مجھے محض جزوی مسرت حاصل ہوئی ہے مکمل نہیں اس نے کہا کہ اے میرے معشوق میرے پیارے ہفشی مکمل کیا ہے چار جزیروں کے باشندے ہیں ہر روز آدھی رات کو مچھلیاں اپنا سر نکال کر واویلا کرتی اور مجھے اور تجھے کوستی ہیں اس وجہ سے مجھے بالکل چین نہیں آتا جا اور ان کو جلد آزاد کر کے واپس آ اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھا کیونکہ اب میں کسی قدر تندرست ہوں جب اس نے بادشاہ کی باتیں سنی اور وہ اسے غلام سمجھ کر خوش ہو رہی تھی تو اس نے کہا کیا کہ میرے آقا بسر و چشم بسم اللہ اور مارے خوشی کے اٹھ کھڑی ہوئی اور تالاب کے پاس جا کر اس میں سے تھوڑا سا پانی لیا اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی